انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے بولے کیوں نہؤ بولے تو تمہیں دعا کرو اور کافروں کی دعا نہؤ مگر بھٹکتے پیرنی کو